وعنا نور ابا سن چودہ سو پینتیس سن ہجری کی انتیسویں ٹوینٹی نائنتھ شب رمضان المبارک کی پاکستان میں الحمد للہ اس کی مبارک سعتیں اور برکتوں سے حصہ پا سکتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے رحمتوں سے حصہ لوٹنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزا کے کاموں میں فعل رہنے والے خوب خوب برکتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک وجل اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے صدقے ان مبارک ساعتوں کی ان مبارک گھڑیوں کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے اور ممکن ہے تاک رات تو یہ ہے ہی آخری تاک رات تو یہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہے ہی ہمارے پاکستان کے حساب سے ممکن ہے یہ رمضان المبارک کی بھی آخری شب ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد ہمیں رمضان المبارک کی شب دیکھنا نصیب نہ ہو اس سال کے رمضان المبارک کی شب دیکھنا نصیب نہ ہو اور ان اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں مبارک سعتوں میں اس کی نورانیت اور برکتوں کے سبب کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں یعنی یوں سادہ لفظوں میں سمجھ لیں جو بری عادتیں ہیں تیزی سے اچھی عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں بہیمی قوتیں نورانی قوتوں میں تبدیل ہوتی ہیں بہت تیزی سے شاید ہمیں یہ ساعتیں پھر گزارنا نصیب ہوں کہ نہ ہوں اور جب رمضان مبارک کی رخصتی ہو اور پھر اس کے بعد دیگر اوقات آئیں تو ہماری وہ روحانی قوت جو رمضان کی مبارک ساتوں سے طاقت پکڑتی تھی اب اس طرح وہ طاقت نہ پکڑے اور ہم ایسا نہ ہو نفس و شیطان کے گھیرے میں آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و ہمارے حال زار پر رحم فرمائے گناہوں کی طرف دل یا نفس مائل ہونے لگے تو یا گناہ کرتے ہو اور ہم ہمارے جو ہمارا جو لائف سٹائل ہو ہمارا جو رنگ ڈھنگ ہو اس میں ہماری کوتا نظر آنکھیں کمزور آنکھیں اگر تبدیلی دیکھنے سے قاصر ہوں تو ہمیں حضرت سعد بن بلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے آج کے مدنی پھول میں یہ پیش کر رہا ہوں المنب شریف سے حضرت سعد بن بلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اپنے چار انعامات کے دروازے بند نہیں فرماتا یہ میں آخر میں بھی ایک اس کے فرمان کے ایک مدنی عرض کروں گا انشاءاللہ پہلے فرمان سن لیجئے حضرت سعد بن بلاحت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اپنے چار انعامات کے دروازے بند نہیں فرماتا نمبر ایک اس سے رسک نہیں روکتا دو اس سے صحت نہیں چھینتا تین اللہ اکبر پر دوسروں پر اس کا یہ گنا ظاہر نہیں ہونے دیتا اور نمبر چار اسے فوراً سزا میں مبتلا نہیں فرماتا رمضان مبارک کے جو ہمارے معاملات ہیں اور عام جو سال ہے سال کے دیگر حصے ہیں اس میں جو ہمارے معاملات ہیں دونوں کا ہم کمپیرزن کر لیں مقابلہ کر لیں تقابل کر لیں اس فرمانے علی شان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت کریمہ ہے رحیم ہے وہ کریم ہے وہ فضل و رحمت کی بارشیں فرماتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود یہ نعمتیں ہم سے رکتی نہیں ہیں کہ رسک مل رہا ہے صحت آ رہی ہے صحت برقرار ہے دوسروں سے گناہوں میں پردہ پوشی نصیب ہے اس کی شان ستاری کے سبب اور فوراً سزا ہمیں مل نہیں رہی تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر ہمارے پاس رسک بھی ہے صحت بھی ہماری ٹھیک ہے اور گناہوں میں ہم کے سبب رسوائی بھی نہیں ہو رہی تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے کے نشے میں بدمست رہیں اور مزید دھوکے پر دھوکہ کھاتے چلے جائیں اور اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر لیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستاری ہے رحیمی ہے شان غفاری ہے اور ہمیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں بے نیازی سے ڈرنا چاہیے خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ہم دھوکے ہی دھوکے میں کہیں بہت بڑا نقصان نہ کر بیٹھے الحمد ہمارے بزرگ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اطاری مد اللہ العالی کی بھی زیارت ہو رہی ہے غالباً آواز بھی پہنچ رہی ہوگی السلام و رحمت اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اعظم آپ کو دونوں جہان میں بلند رکھے آج انتیسویں شب ہے رمضان المبارک کی سن چودہ سو پینتیس سے ہمارے پاکستان کے حساب سے اور آخری عشرے کی آخری تاخرات تو یہ ہے ہی اینڈ ممکن ہے یہ اس رمضان مبارک کی آخری شب ہو اور اس کے بعد ہمیں اس سال کے رمضان کی رات نصیب نہ ہو تو بہت مبارک صاحتیں ہی ہوتی ہیں رمضان کی کیا آپ فرمائیں گے اور کیسے یعنی کس طرح سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں اس موقع سے بائی اب یہ کہ الحمد للہ ربی السلات وسلام سید اس میں غور طلب یہی یہ ہے کہ جس ماہ رمضان میں ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا جو عام دنوں میں حلال و طیب ہیں جی جی مخصوص وقت کے لیے ٹھیک ہے اور اخسوص وقت کے لیے ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا جو عام اوقات اور عام دنوں میں وہ حلال و طیب ہیں اللہ کے حکم پر تو اب ان چیزوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا جائے جو ہر وقت حرام و جائز ہیں سبحان اللہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت گزاری کا مظاہرہ ہی کہیں گے جی جی جی جی کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر ایک مخصوص وقت کے لیے خود پر ان چیزوں کو روک دیا جو عام دنوں میں ان چیزوں کی اجازت ہوتی تھی ٹھیک ہے کہ اللہ نے منع کیا بس کیوں نہیں پانی پی رہے ہو دوپہر کو اللہ نے منع کیا صحیح کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو اللہ نے منع کیا جی اور جو دیگر چیزیں اب اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا منع کیا الحمدللہ اس کے بندوں نے اس کے حکوم کی فرما برداری کی اور ان چیزوں سے روکے اب وہ چیزیں وہ اشیاء وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اسے حرام و ناجائز فرمایا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کی گویا کہ ہمیں ایک طرح سے مزید مشق ملنی چاہیے کہ یہاں رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے کا جذبہ ملا ایک موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فرمان جو عام دنوں میں ہمارے لیے جیسے پانی ہے ضرورت ہے پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا میں لیکن ہم نہیں پیتے رہے کہ ہمیں ہمارے رب نے بنا فرمایا پھر شراب کیوں پیے ہے ہی حرام جوا کیوں کھیلیں جو ہے ہی حرام, حرام؟ جھوٹ کیوں بولیں گیبت کیوں کریں کہ گیبت ہے ہی حرام نماز قزا کیوں کریں وہ ہے ہی حرام تو ان چیزوں سے بچنے کا ہمیں درس ملا ہے اب یہ کہ جس نے جتنا لیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی بھی جو پوزیشن ہے نا وہ زمین کی مانند ہے کوئی زمین پانی جذب کرتی ہے کوئی زمین جذب نہیں کرتی اب جس نے اس رمضان مبارک کا فیضان جذب کر لیا اللہ تو ان شاء اللہ وہ تقوی پرہیزگاری کی فصل دیکھے گا اللہ اور جو یوں ہی گزار دیا تو یوں ہی گزار دیا جو رمضان میں بھی روزے قضا کرنے والے تھے نماز قزا کرنے والے تھے تو یہ کیفیات اپنی جگہ پہ چلتی رہی ہے اللہ تعالی ہمیں تقبہ پرہیزگاری نصیب فرمائے آمین بس اتنی ضرور التجا ہے مدنی چلنے کے ناظرین سے بھی کہ اپنی مسجدوں کو ویران ہونے سے بچائیں اب ہماری محلے کی ہمارے علاقے کی مسجد ویران نہ ہو اب اللہ کے گھر کو آباد کرو اللہ آپ کے گھر کو اور آپ کی قبر کو آباد کرے مفتی صاحب بھی الحمد للہ لائن پر ہیں مجھے بتایا گیا ہے تو وہ مفتی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان میں دین کے موتی استا میں چھن لیتے ہیں پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دار الفتا اہل سنت کا جواب فلو ایتا ایتا ایتا ایتا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آہلن ومرحبا حون اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو دونوں جہان میں بلندیاں آتا فرمائے مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے الحمد اللہ رحمۃ الحمین آپ دونوں الحمد للہ حال مفتی صاحب سوالات تیار ہیں آخری رمضان المبارک کے اشرے کی آخری تاک رات ہمیں نصیب ہے اور شاید ممکن ہو آخری ہی رات ہوئی اس رمضان المبارک کی تو اس کے حوالے سے بھی ایک دو مدنی پھول آپ سے لیں گے پہلے ہم آپ کی خدمت میں جو سوالات ہمارے عیسائی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے بھیجے ہیں ان میں سے آپ کی خدمت میں پہلا پیش کرتے ہیں جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پاس پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں پہ جس پہ زکاط واجب ہے اور اتنا سونا بھی ہے پہ جس پہ زکاط واجب ہے لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے میں کسی کے گھر میں رہ رہا ہوں اور مجھے میں نے وہ سارے جو بھی ہیں نا جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنا گھر لینے کے لیے کیا مجھ پر زکاط واجب ہے یا کہ نہیں ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اوکے اس صورتحال میں کیا تعلیمات ہیں شریعت متحرہ کی میں اچھا دوبارہ چلا رہی سوال ویسے خلاصہ یہ ہے کہ سونا بھی ہے جس پر زکوات واجب ہے اور رقم بھی اتنی ہے جس پر زکوات واجب ہے ساحل نے یہ کہا ہے اور انہوں نے گھر کے لیے پیسے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں لائن کا ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب کی چلے اچھا جیسے کنیکٹ ہوتے ہیں دوبارہ رابطہ بحال ہوتا ہے ان دوبارہ آپ دوبارہ سوال لائن اپ کر لیں دوبارہ ترتیب میں لے لیں اس کو تو جیسے مفتی صاحب سے رابطہ ہوتا ہے ان دوبارہ سنوا دیں گے ان کو انہی کی آواز میں ئینہ واب وبارک وسلم اچھا ایسا ایک یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارے بعض عادات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتی ہے دینی لحاظ سے بھی کچھ معاملات اور آدات میں تبدیلی ہوتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو تیس دن انتیس دن ہمیں ملے ہیں اور اس میں ہم نے جو آداد تبدیل کی ہیں اس سے ہمیں قوت نہیں مل سکتی آگے اس مستقبل میں دینی اور دینی لحاظ سے مثبت تبدیلی اپنی آداد کو مثبت انداز سے بدل لینا دنیاوی لحاظ سے بھی مثبت آداد جو ہیں وہ اختیار کرنے کی اس موقع کے حساب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سنجیدگی ضروری ہے جی جو بھی کام سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے اس کو سیریسلی لیا جائے تو اس کے نتائج ملتے ہیں چاہے وہ اچھا کیا جائے برا کیا جائے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ آیا نیک بننے میں سنجیدہ کون کون ہے جو نیک بننے میں سنجیدہ ہے پرہیزگاری کے لیے سنجیدگی اختیار کر رہا ہے اور اس معاملے میں اپنے رب تبارک و مطالعہ سے مدد طلب کر رہا ہے کہ وہی ہے جو نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچانے والا ہے یعنی گلی کے اندر اگر کوئی کتا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ہم کو بھون کرا ہے ہمیں ستا رہا ہے ہمیں کاٹنے کو آ رہا ہے تو کتے سے الجھنے سے ضرور نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کتے کے مالک کو بول دو تو کتے کا مالک تم کو اسے بچا لے گا شیطان کے مکرو فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے وہ مالک آمد. ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں ہم کتنا عرض کرتے ہیں پہلی سوال یہ صحیح. صبح سے لے کر رات تک ہم نے کتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس شیطان کے مکرو فریب سے تو ہم کو بچا سوچنے والا کو لاکھوں کروڑوں مسلمان جب بھی دیکھیں سنیں میں تو سب سے سوال کرتا ہوں کہ پورا دن آپ کا گزر گیا آپ نے اپنے رب سے کتنا فرمایا کیونکہ شیطان تو ہم پر مسلط ہے نا شیطان تو ہم پر ہمارے لیے دعویٰ کر چکا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بیکاؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کو میں بکاؤں گا تو شیطان تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اب ہم نے رب تبارک و تعالیٰ سے ہمارے مالک و مولا سے اس مردود لعین سے پناہ مانگنے کے کی لیے کی کیا کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مردو شیطان کے مکڑ و فریب سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ایسے چھپا لے کہ اس کی مکاریاں اور اس کا فریب سے ہم بچ سکیں عام اور نفس و امارا کی شرارتوں سے ہم بچ سکیں آمین ابل تو یہ کہ سنجیدگی کہاں ٹھیک جزاک اللہ خیر مفتی صاحب لائن پر ہیں دوبارہ ان کی خدمت میں سوال پیش کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سوال دوبارہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں جی جی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 میرے پاس پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں پہ جس پہ زکاط واجب ہے اور جی اتنا سونا بھی ہے پہ جس پہ زکاط واجب ہے لیکن میرے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے میں کسی کے گھر میں رہ رہا ہوں اور مجھے میں نے وہ سارے جو بھی ہے نا جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنا گھر لینے کے لیے کیا مجھ پر زکاعت واجب ہے یا کہ نہیں ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب دیکھیے ان کے پاس جب اتنی رقم ہے کہ یہ جو نصاب کو پہنچتی ہے شرائط بیس زکاط کے پائے جا رہے ہیں تو یقینی طور کا زکوٰۃ فرض ہوگی رہی یہ بات کہ انہوں نے گھر لینا ہے یا کرائے کے گھر پر ہیں بڑے شرائط ٹرینڈ ہے خاص کر جو اپنا کاروباری طبقہ ہے جی جی وہ گھر بھیج کر کرائے پر رہتا ہے اور پیسے انویسٹ پر لگائے ہوتے ہیں اس نے جی وہ نہیں پسند کرتا کہ جو لاکھوں روپے جو ہے گھر میں لگائے تو کرائے پر گھر ہونا یا گھر کے نہیں جمع کرنا یہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو زکوۃ کی ادائیگی کے معاملے میں گنا مانا جائے تو جو سوال انہوں نے کیا ہے اس میں بلا شبہ ان کے سونے پر اور ان کے پاس جو بھی قابل زکوۃ چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اسی طرح مطلب بیٹیوں کی شادی کے لیے زیور رکھا ہوا ہے اسی طرح اور یعنی کہ فلاں بچے کے فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں حج کے لیے بھی بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے تو جو حج کے لیے اماؤنٹ رکھی ہے یا بچوں کی شادیوں کے لیے رکھی ہے زکاط تو اس پر بھی فرض ہوگی دیکھیے زکاط مال پر ہے نا مال ہے تو زکعت ہے مال کا میل نکالنا ضروری ہے میل نہیں نکالیں گے تو زنگ لگ, زنگ لگ جائے گا زنگ لگنے کا مطلب ہے وہ مال خرابی کی طرف بڑھے گا सही تو, تو کسی بھی مقاصد کے لیے رکھی ہو جو گرہن کی ہے نے ان بلا زکاتی ماشاء اللہ مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یاد آیا ہے کہ زکوات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی ہے تو یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ترغیبی مدنی پھول عطا فرمائے یہ بھی امید ہے کہ ان کا دل کھولیں گے اور یہاں تک لکھا ہے کہ جس طریقے سے اپنا کنویں جی جی کے اندر اگر پانی نہ نکالا جائے جی جی پانی کھڑا رہے تو وہ پانی اس کے اندر جو ہے وہ گندگ بن جاتی ہے کائی جم جاتی ہے اور جی وہ جی جی سلسلہ نکالتے رہیں گے تازہ پانی آتا رہے گا بہت پیارا بہت پیارا ماشاء اللہ بہت خوب اگلا کوفتی صاحب کی سندر میں پیش کیجیے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے روزے نہیں رکھے ہم ان کا کفارہ کروا رہے ہیں اس کفارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی افطار پارٹی کے یا مسجد میں وہ پیسے دینے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم بتا رہے ہیں مختلف صورت حال ہے روزے کے کفارے میں افطار پارٹی مفتی صاحب یہ تصور کیا تعلیمات ہیں شریعت مطالعہ کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ معلومات حاصل کرنا چاہیے شریعت مطالعہ کی تو معلومات ہمیں بہت ساری چیزوں کی آگاہی رہتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر روزہ چھوڑنے والے پر کفارہ نہیں مطلب کہ کفارہ نہیں ہے سب سے پہلے جو روزہ چھوڑنے کے بدلے جو کچھ کرنا ہوگا وہ روزے کی قضا ہے آج لوگ ہوتے کہ جو جن پر شریعت متعین کرتی ہے کہ اب جن پر گفارہ ہی ہے پوری ڈیٹیل ہے حالت میں ہے میں نہیں ہے اگر کفارہ ہی بنتا ہو جی جی تو پھر گفارے میں में کا نہیں ہے اپنا کفارے میں جو ہے وہ اسٹار پارٹی نہیں کر سکتے میں جو ہے نہیں کر ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ہوگا اور صدقہ فطر جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہے بلکہ okay. داخلہ نہیں ہے کہ ہر غنی اور عام آدمی کو کھلایا جا سکے بلکہ صدقہ واجبہ ہے اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر مستحق کے زکوٰۃ کو دیا جائے صحیح صحیح امید ان کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گیا ہوگا الجھن میں بدل گئی ہوگی اگلا کوشچن مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال پیش کرتے ہیں جی جی السلام و علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اورنگی ٹاؤن سے مخاطب ہوں آپ سے میرا دی دی. سوال یہ ہے کہ نماز جو فرض جو ادا کرتے ہیں اکیلے اپنے گھر میں اس میں کیا تقبیر اولا ضروری ہے پڑھنا اور دوسرا یہ ہے کہ کزائی عمری جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا تقبیر اولا پڑھنا ضروری ہے جی مختص یہ مجھے اتنا اچھی ڈیپلی سمجھ نہیں آیا یہ کوشچن لیکن امید ہے کہ آپ نے سائل کی مراد سمجھ لی ہوگی تقبیر اولا جو ہے وہ خاص جماعت سے نماز پڑھنے میں استعمال ہونے والی اطلاع ہے ٹھیک ہے جب جماعت ہو رہی ہو تو پھر اس اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے جی بہتر ان کی مراد یہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ ہے hmm. وہ پڑھ سکتے ہیں تو تقبیر تحریمہ جو ہے وہ نماز کے فرائض میں بھی شامل ہے اور نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے یعنی شرط بھی ہے یہ وہ یعنی گیٹ ہے جس سے بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے चीछ. تو تکبیر تحریمہ اگر کسی نے نہیں کی یعنی کیونکہ نماز کی سب سے پہلے تکبیر ہے نا وہ جی جی جس پہلے نماز میں داخل ہوا جاتا ہے جی تو شاید انہوں نے اس کی پہلی تقبیر کو سامنے رکھ کر اس کو اولا کہا ہے تو تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جی تکبیر تحریمہ فرض ہے شرط ہے اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی جائے گی تو نماز یہ نہیں ہوگی ہاں اس پہ اتنی تفصیل ضرور ہے کہ اللہ اوپر کہنا واجب ہے جی اللہ اوپر کہنا ہی فرض نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ کا کوئی بھی صفاتی نام کہہ نماز میں داخل ہو گیا تو وہ فرض کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا البتہ فی ال واجب چھوڑ جائے گا کو تو, تو بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ پلیز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مبشر زفتاری میں مٹھیاں سے عرض کر رہا ہوں زیرہ جی مفتی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قیام اتنی دیر تک فرض جتنی چراط فرض اور قیام اتنی دیر واجب جتنی چراط واجب اور قیام اتنی دیر سنت جتنی چراط سنت مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب چراط فرض ادا ہو گئی جتنی چراط فرض ہے اس کے بعد کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح دوسرا مسئلہ اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض وطر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے اور اس کے علاوہ جو سنت معدہ ہیں کیا ان میں بھی قیام فرض ہے یا جواب ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال سن کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ الحمد ایسے اسلامی بھائی ہیں جو نماز کے حکام کو اتنا ڈیپلی گہرائی سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ لبایک مفتی صاحب لبایک نماز کے حکام تو ہمارے مدنی قافلے میں جو ہلکے الحمد للہ الحمد للہ جاتی ہے آپ یقین مانیں گے کئی ذمہ داران کے ان حلقوں سے فون آتے ہیں ہمارا نماز کے احکام کا جو ہے ہلکا لگا ہوا ہے اور اس میں ہمارے ذہنوں میں مزید یہی سوالات آئے ہیں پڑھتا ہے تو بہت سارے چھڑتے ہیں اور بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں قائم ہوتے ہیں تو مدنی قافلے کی خصوصیت ہے کہ اس میں نماز کے احکام کا ہلکا بھی لگایا جاتا ہے ماشاء اللہ نہیں اس سے جا... دعوت اسلامی کے نظام کی جامعیت بھی تو دیکھیں کتنی اتنی آشکارا ہو رہی ہے کہ ادھر امت مسلمہ کی الحمد للہ عمل خیر خائی ہو رہی ہے اور جو اس جانتے نہیں انہیں سکھایا جا رہا ہے اور جو اس میں اشکالات وارد ہو رہے ہیں ادھر دعوت اسلامی کا دوسرا ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور دعوت اسلامی کے مبلغین مفتیان کرام علماء دین الحمد وہ رہنمائی کے لیے مربوط ہیں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ لبا ہی صاحب جواب بتاؤ فرمائیے یہ جو تقسیم ہے کہ قرعت جو ہے وہ اتنی فرض ہے اتنی واجو ہے اتنی قیمت ہے یہ حکم کے اعتبار سے ہے ٹھیک ہے کراط کا جو حکم ہے قراط کا ایک حصہ فرض یعنی ایک آیت کم سے کم پڑھنا فرض ہے جی جی اور ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یا دو آیتیں ملا کر تیس حروف ہو جائیں تو یہ جو ہے پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر نماز کی مصنوع کراط جو ہے اس کی تفصیل جدہ گانا اپنی اپنی جگہ پر ہے پانچوں نمازوں کے حوالے سے تو اس میں تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے اپنا کراعت نہیں کرتا سنت کی مقدار کراط نہیں کرتا اسے نے فرض ادا کر لیا ہے واجب ادا کر لیا تو وہ قیام سے رکا میں جا سکتا ہے مسئلہ یہ ہے فرض اقدار ادا کر لی واجب اقدار ادا کر لی اب اس کو یہ اختیار ہے کہ قیام سے وہ رکو میں چلا جائے اب مزید قیام جاری سکنا ضروری نہیں ہے تو باقی بیٹھے گا کس دن آپ کو زر ہوگا تو بیٹھے گا نا بغیر تو بیٹھے اس بیٹھتے ٹھیک پلیز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے نور کالونی ہوں اس حساب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب بہن یا بھائی تو شادی شدہ گھر بہت زیادہ غریب ہوں حالات بہت زیادہ خراب ہوں تو کیا صدقۂ فطر اور زکات وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں بتا فرماتے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پلیز دیکھیے بہن اگر مستحق زکوۃ ہے تو اسے زکات دی جا سکتی ہے اور شرح حوالے سے جو ہے اس میں کوئی کباط نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا جو حق بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو رشتے دار ہیں ان کا پہلا حق ہے سب سے پہلے رشتے داروں کو زکات دی جائے مستحق زکات ہونا شرط ہے مصطحب یہ مصحف یہ بھی ایک کوشچن اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی نیکسٹ الحبیب صلی اللہ تعین السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ میں باب مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں گوشت میں کا کام کرتا ہوں اور اس میں جو ہے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے خون وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہماری رہنما فرمائیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کیا کام کرتے ہیں گوشت کا ہی؟ گوشت کا کام کرتے ہیں جی ہاں بابل مدیخہ میں تو گوشت کے کام کرنے والوں کو یہ سہولتیں حاصل ہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ جانور جبہ نہیں ہوتا جیسے <coughs> یہاں پر کمزوریمان مسجد کے پاس ایک بہت بڑا جو ان کا سینٹر ہے جہاں پر جو جی عام جو ہے قصاب اگر گوشت توڑ کر لے جاتے ہیں نہ انہیں ذبح کرنا پڑا نہ کچھ اور تو بہت سارے جو ہے نا ایسے ہیں کہ جو صاف گوشت کٹا کٹایا بالکل کھال اتاری گئی اور اس طرح کا لے جاتے ہیں تو جو گوشت کے اندر جو ذبا کے وقت جو خون نکلے وہ خون ناپا ہوتا ہے یا اور جو باہر ایسی علائشیں نکلائیں بال فکر جیسے اگر یہ لوگ نکالتے ہیں تو اس کی علائشیں نہ پاک ہوں گی تو باقی جو گوشت کے اندر خون رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ دیا تو اس میں کوئی حج نہیں مفتی صاحب اس میں اگر اجازت ہو تو عرض کرو شاید ویسے اس کام کرنے والوں کو مدنی مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے ساتھ الگ سے کپڑوں کا جوڑا رکھیں مدینہ مدینہ کہ اگر ولفا کے دم مسموخ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ زباح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی جانور کی ایسی نجاست ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جسے واقع جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ ناپاک ہو گیا اور اس کا جیسے کہ اس میں تو بہتر یہ ہے کہ تو اگر ناپاک ہو گیا تو نماز کے لیے ایک الگ سے جوڑا رکھ لے کیونکہ اس طرح کے کام کرنے والوں کے کپڑوں میں عموماً بدبو بھی ہو جاتی ہے تو وہ بدبو والے کپڑے اگر کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے تو بھی مسجد کا داخلہ حرام ہوگا تو بہتر یہ ہے میرا مشورہ ہے کہ ایسے اسلامی بھائی اپنے ساتھ کپڑے کا ایک کرتا شلوار کا ججو بھی ہے اب ایک جورا اپنے ساتھ تھیلی میں رکھ لیا کریں یا جہاں پر کام کی جگہ ہے جب نماز کا وقت ہو تو اچھے طریقے سے اگر ضرورت محسوس کرے تو تھوڑا بدن میں پانی بھی بہ لیں بنا وضو وغیرہ کر کے اور یہ نماز سے کپڑے الگ رکھ لیں اس طرح کے جو بھی کوئی ایسے کام کرتے ہیں جن میں کپڑے ناپاک ہونے کی یا کپڑوں میں بدبو ہو جانے کے جس میں اندیشے رہتے ہیں اگر ان کے لیے ممکن ہو تو وہ یہ انتظام بھی کر لیں تو یہ ہوگا کہ نماز کے لیے تھوڑا سا ایک اکرام بھی ہو جائے گا نماز کی عظمت بھی دل میں رہے گی اور نماز کے لیے جب مسجد کے لیے جاؤ تو زینت حاصل کرو تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں بن سکتی ہیں کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب جی ہاں ایسا سے شعبے کے لیے بھی ہیں آپ نے کچھ قرضے بلائیے مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ اور بہت سارے شعبے کے لوگ آتے ہیں مکینک آتے ہیں خاص طور پر کال کے کپڑے ہوتے ہیں بدبو آ رہی ہوتی ہے وہ سب میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ایسی حالت میں جب کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے مسجد میں داخل ہونے جائز نہیں ہے تو وہ ایک مطلب کہ نماز کو اہمیت دینا اور اہتمام کر کے نماز پڑھنا تو ایسے کم لوگ رہ گئے تو نماز جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں نماز کے لیے الگ کپڑے رکھے جائیں ان میں بدبو نہ ہوں نماز کی طرف آنے سے پہلے اسٹر لگایا جائے تو نہ صرف یہ کہ ناپاس سے بچنا ہے بلکہ بدبو سے بھی بچنا ہے hmm. یہ مدنی پھول کافی شعبہ جات کے لیے استعمال ہوں گے آپ جیسے یہ دونوں ماشاءاللہ بزرگ کلام کر رہے تھے تو میرے ذہن میں جیسے میسن جو ہیں راج مزدور یہ بھی آ رہے تھے اور اس کے علاوہ یعنی جو گوالے اسلامی بھائی ہوتے ہیں مرغی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ ذہن میں آنے کی ترکیب ہوئی ان کی کافی الحمدللہ للہ جگہ یہ مدنی پھول ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کپڑے تیار رکھے جائیں اور بوقت نماز مناسب وقت پر اسے بدل کر مسجد کی طرف رخ کیا جائے امام امام و حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات کی نماز کے لیے بڑا قیمتی اور عمدہ لباس الگ کیا ہوا تھا امام حسن ربزی اللہ تعالیٰ بھی عمدہ لباس کا اہتمام کرتے تھے ہمارے کئی نے دین گزرے جی ہیں جی جنہوں نے خاص نماز کے لیے خصوصیت کے ساتھ قیمتی اور عمدہ لباس کا اہتمام کیا ہوا تھا وہ نماز کی اس میں عظمت احترام اور جو ہے اب تو حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو, کو کہو کہ چلو نماز کرے تو کہتا ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہے اب اکبر یہ, اس اس یہ حالات ہیں کہ مسلمان اکبر اکبر کے منہ سے نکل لے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں میں پاک نہیں ہوں رہے اگر یہ سچ بول رہا ہے اچھا عموما جھوٹ بول دیتے ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں ہوتی نا تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں یہ ہم لوگ ہم پاک نہیں ہیں اس حساب سے کیا آدمی بحث کرے گا کہ ناپاکی اور پاکی ناپاکی کی حالت میں گھومنا اور ناپاک کپڑے پہن کے گھومنا یہ کون سی مطلب کہ اچھا کام ہے اسی طرح مطلب کہ یا تو جھوٹ بول دیتے نماز ہی پڑھنی ہوتی تو کہہ کہتے کہ ذرا کپڑے پاک نہیں اور مولانا سے کون بیس کرے گا مولانا پیچھے پڑ جائے گا بول دیں گے ناپاک ہے تو یہ تو جان چھوڑ دے گا جہاں جان چھوڑ دے گا یا تو جھوٹ بول دیتے تو اتنے عجیب و غریب حال ہے حقیقت یہ ہے کہ نماز کی اہمیت نماز کی قدر و منزلت جس کے دل میں ہو وہ خود کو بھی پاک رکھے گا کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا نماز کے انتظار میں رہے گا اذان کی آواز سن کر اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی اس کا دل مسجد کی طرف رغبت کرتا ہو اس کے پاؤں مسجد کی طرف چلتے ہو اب یہاں تک دیکھیے کہ جس کو مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ کہ مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں ہے نا مفتی صاحب وہ ایک ہے نا مسجد کو یہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں تو اس طرح مطلب کہ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں مسجد کا ادب مسجد کا احترام پیدا ہو جائے اب وہ یہ کہ کل لئی الجائزہ ہے مفتی صاحب اگر ہے تو اللہ کرے کہ ہمیں ایک رات اور نصیب بھی ہو جائے کہ رمضان مبارک کتنا عرصہ ہمیں ملے اللہ اس میں آفیت عفیت عافیت سلامتی ذوق و شوق اور کرم ہے اور کچھ بھی نہیں ایسا کوئی عظیم مہمان اگر گھر میں ہو تو کون اس کے جانے کی جلدی کرے گا لیکن جانا تو ہے اس ماہ نے اور لہ لت الجائزہ نے یعنی کہ چاند رات جو اب آنے والی ہے چاند رات کو یہ لیلت لت الجائزہ کہتے ہیں جائزے کی رات اب اس رات جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے اور اس میں جو مطلب ایک طرف تو وہ وزیرت ملتی ہے جی کہ ماہ رمضان میں بخشے ہوں کی تعداد کے برابر اس رات بخشے جاتے ہیں اور ایک طرف وہ تعداد ملتی ہے جو اس رات کو وہ ہلیہ گلے مچاتی ہے جو پورے ماہ رمضان میں بھی شاید انہوں نے نہیں مچایا ہوتا اور تو اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اس ماہ کی عظمت اور اس کے رخصت ہونے کا غم پیدا ہو عید کی خوشی منانا یہ یقیناً مستحب ہے مگر رمضان مبارک کا یہ جو جانے کا جو غم ہے اب چاند رات کو کوئی کیا معذلہ رمضان کے جانے کی کوئی خوشی منا رہا ہے یا شیطان کے آزاد ہونے کی کوئی خوشی منائی جا رہی ہے سارے سر کے آپ جالیاں نکال دیتے ہیں اس طرح کی آپ وحیات حرکتیں کرتے ہیں کہ مطلب ایک عام آدمی کا بھی دل دکھتا ہوگا کیا فرماتا مفتی صاحب بالکل دوسری بات یہ ہے کہ نماز سے تعلق تعلیم گفتگو چل رہی تھی اللہ تبارک وطالعہ نے گفتگری گفتالا نماز سے مدد مانگو اب نماز کو تو اللہ سبارک وطالعہ نے مسلمان کی جو ہے وہ مشکلات قل قرار دیا ہے اللہ <تصفح> <تصفح> اب مسلمان جو ہے اس کو مطلب کہ سستی سے بڑھے قائدے سے بڑھے اتمامی نہ کرے اور پھر جو للہ کا جائزہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ آداب کرنی اس میں اب عبادات میں ازکار بھی ہیں تلاوت بھی ہے نمازیں بھی ہیں تو اب ایک طرف خیر و برکات بٹ رہی ہیں عبادات کرنے والے کو ہی ملیں گے ظاہر ہے جو رضو اللہ لائے گا اس کو ملیں گی جو اللہ تعالیٰ سے طرف کرے گا اسے ملیں گی لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پوری تیاری ہو رہی ہوتی ہے ایک عرصے ہفتے سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ مطلب جو لوگ اس طرح کے فنکشن ارینج کرواتے ہیں وہ کر سکتے ہوتے ہیں شراب پہ شراب کی طرف کر رہے ہوتے ہیں دار منانے مفتی صاحب ہے یہ نا کہ مثال کے طور پر اگر کسی سے کوئی عبادت والا کام نہیں بھی ہو پاتا چلے اس کو کہیں جانا نہیں آنا نہیں ہے تو اس کو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ رات عشاء کی نماز با جماعت ادا کیجیے جب کہ کوئی مانو شہری نہ ہو گھر جائیے مدنی چینل اگر آپ کو نصیب ہوتا ہے مدنی چینل دیکھیے اور رات گھر جائیے آفس سو جائیے اگر کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ اینان مدین آ سکتے ہیں نہ کوئی عبادت میں ود گزار سکتے ہیں تو برائے کرم گھر کے اندر رہیے آفس سو جائیے پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے ساتھ میں یہ مشورہ دوں نیت کریں الارم سیٹ کرنے کہ تحجد کی نماز اس رات نصیب ہو جائے تو وہ اٹھ کر کی دو رکت کم از کم رقط نماز پڑھ لیں اور پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کریں امید ان شاء رات بھر عبادت کا ثباب پائیں گے گناہوں کی طرف مت جائیے گا فضول فضولیات کی طرف مت جائیے گا باہر ماحول نہیں ہوتا ایسا جانے جیسا تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے میرے تمام مدیجہ کے ناظرین کو کہ جب بھی آپ چاند رات کو پائیں کل پائیں یا پرسو پائیں آنی تو ہے اس رات نے تو جب بھی اس رات کو پائیں مدری چینل ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے اس طرف آئیے یا پھر کچھ بھی نہیں ملتا نا نہ, تو برائے کرم محلے میں گلی میں بازار میں رہنے کے بجائے برائے کرم آپ گھر پہ رہیے اور پھر سو جائیے باپا کیا فرماتے ہیں آپ میں عرض کر رہا ہوں <سؤال> عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے سونا جی بابا یہ بھی عبادت ہے تو عید فجر کی نماز اور عید کی نماز پر قوت حاصل کرنے کی نیتیں کرے ہمیشہ ویسے عبادت کی نیت سے ہی سونا چاہیے مجدوں سے رون نورانی فرماتے ہیں کہ جتنے گھنٹے بندہ سوتا ہے ظاہرہ کہ وہ اس کے غفلت میں گزرتے ہیں وہ گھنٹے وہ وقت تو اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے سوئے گا تو وہ وقت اس کا ثواب میں لکھا جائے گا اس لیے مطلب سوتے وقت بھی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لی جائے میں تو سونا مبع ہے سوئے گا نہیں ہے. لیکن ایک ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے کہ سوبت ہے وہ قوت ہے رات یہ جو بھی جب بھی چاند رات پائے یہ بابا میں ارد کر رہا ہوں اس کو شیطان کی آزادی کا جشن مت منائیے گناہ سے بچ کر وقت گزارنے کی مدنی التجا ہے تمام اسلامی بھائیوں سے گویا <تصفح> <جشن تصفح> کے ان مانوں پر کہ اگر کوئی گناہوں میں گزارے جی بابا وہ بھی ایک الزامی طور پر غفلت میں گزارنا تو خیر شیطانی کام نہیں کہیں گے جی جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ مباح کام اگر ہے تو وہ, وہ غفلت مباح والی غفلت ہے تو بابا جن جو آپ کے مشاہدات اور تجربات ہیں کہ عموماً یہ جو لہلت الجائزہ میں مدنی چینل بھی تو رات کو ان کو ان شاء اللہ مدینہ مدینہ کروائے گا نا بھائی ملاقات بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کی جو مدنی کافلوں کے مسافر اسلامی بھائی ہیں باب المدینہ میں ان سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہے گا رات بھر کا اور ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل پر ان اللہ تعالی مختلف سلسلے بھی برائے راست دکھائی جائیں گے تو رات کا ایک بہت بڑا حصہ مدنی چینل پر برائے راست ہی رکھنے کا ہمارا ذہن ہے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں نہ جائیں اور مدنی چینل پر رہیں چینل پر رہے آپ نے کچھ مجھے مشورہ دیا تھا اس پر بھی میں نے کچھ غور کیا جزاک اللہ اب وہ ہے کہ میں کیا کروں کیا ہے لگے وہ اعلان کر دینا میں اگر آپ اجازت دے تو میں اگر آپ میں وہی میرے آپ کو بہتر لگے نیکی کی دعوت میں گنا سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ رک جائیں با با اللہ کر اس وجہ سے جی بابا میں نے امل سنا سے یہ مشورہ ہوا تھا کہ اگر کل کی اتنی با برکت رات ہے کل سے مراد جو بھی لے تو جائزہ ہوگی چاند رات جو بھی جب بھی چاند رات آئے گی تو عرض کی ہے کہ اگر اس رات بھی اگر آشکا نے رسول کو مدنی مذاکرہ نصیب ہو جائے سوال جواب کا سلسلہ رہے ان میں دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسے کئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جو یہاں وہاں جانے کے بجائے مدنی چینل پر رہ کر ان اللہ تعالی مدنی مذاکرے کی برکتیں لیں گے عبادت ریاضت اور پھر نکی کی دعوت کا سلسلہ رہے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ ناؤں سے بچنے کا سلسلہ رہے گا تو بابا عرض بابا امید ہوں کہ قبول ہو جائے گی بس وہی بہتری ہے ظاہر اس میں جی بابا کال سے وہ جو بھی ازرا ہے وہ آپ کو پتا ہے لیکن اب میں نے یہی غور کیا کہ نیکیوں پر ہاتھ رکھا جائے اس میں نیکیاں ملنے کی بہت امید ہے گرا بہت گزر ہے مطلب انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کرے صبر بھی ثواب بھی ملے بہت لیکن وہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے جی بابا یہ بھی ضروری ہے اگر ملاقاتیں نہیں ہو پائیں تو جو اس سے بھائیوں کو شکایت ہوگی نا وہ بھی آپ کے سامنے اس میں ہم نے مشورہ کیا ہے کہ آج سے ہی ملاقات کے ٹوکن تقسیم ہو جائیں گے نمبر ایک سے لے کر نمبر تقسیم ہو جائیں گے اور جیوئی مدنی مذاکرہ ہم اپنے وقت پر اتنے وقت پر مدنی مذاکرہ چلائیں گے کہ پھر کسی حد تک ملاقات کا فیصلہ بھی مل جائے نمبر کے ساتھ ہم اعلان کر دیں گے ایک سے لے کر سو تک کے اسلام بائی لائن میں لگ جائیں تو جو پہلے آئیے پہلے, پہلے پائیے کی بنیاد پر جن کو نمبر جب ملے گا تو وہ اس کے ترتیب سے آ جائیں گے اور انشاءاللہ پھر وہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو مدنی مذاکرہ بھی ہو کیا اس پر کہ وہ چونکہ ساحری تو ہے نہیں جی چاند رات تو ہوگی نہیں فجر کی اذان تک میں نے سوچا تھا اگر میری ہمت رہی صحت رہی ماشاء تو پھر فجر کی اذان تک وہ رہے سلسلہ ملاقات کا فجر جی کی بہن بنایا ہے آپ اللہ تعالی مجھے ہمت آمین آمین تو یہ فجر کی جماعت بھی ہم نے جو یکم شوال عید کا جو دن ہوگا اس میں جو فجر کی نماز ہوگی فیدان مدینہ میں پونے پانچ بجے ہم نے جماعت رکھی ہے تو یہ کہ جلدی فجر کی جماعت فجر کی نماز کے بعد امیر ال سنت کا معمول ہے کہ الحمدللہ فیدان سنت کا درس بھی دیتے مسجد میں فیدان مدینہ میں اور پھر عید کی نماز فیضان مدینہ میں دس بجے کم و بیش تو یوں آ, یوں سمجھیے کہ وہ رات بھر بھی سلسلہ رہے تو الوداع کا بھی انداز رہے گا سوال جواب کا بھی انداز رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات بھی ہو ملاقات کے ساتھ ساتھ ہماری برائے راست اسٹوڈیو سے بھی نشریات جاری رہیں گی جس میں آپ کی ہم کال بھی لیتے رہیں گے اور آپ کے سوال جواب بھی چلتے رہیں گے امیر سون کی ملاقات بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تو یوں اسی طرح ذہن ہے کہ رات بھر عبادت میں اور اللہ کی رضا کے مطابق ایک کاش گزر جائے اور یہ فجر کی اذان تک یہ سلسلہ رہے تو بابا یہ گویا کہ اعلان ہو ہی گیا ایک طرح سے اللہ آپ کو جیسا عطا فرمائے ہمت دے طاقت دے آپ کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائیں غالباً غالباً جی اللہ اللہ وہاں شاید آواز بند ہو گئی ہوگی میرے ناظرین مبارک و مسئلہ یہ ہے اب یا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ کو پتا چلے تو امید ہے کہ آپ کے دل میں مزید محبت بڑھے گی امیر سنت کی جی جی اصل میں غلام رسول باپا, باپا کی اس رات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کلام نہیں فرماتے تقریبا جس کو بولنا کہتے ہیں اور ایک غم رمضان کا ایک غلبہ ہوتا ہے صحیح اس کیفیت میں بولنے کا کی روٹین نہیں ہے باپا کی تو اب یہی تھا کہ اب بات کیسے میں یہ مطلب مدنی مذاکرہ کیسے ہو سوال جواب کا لیکن مجھے یہاں پر بڑی خوبصورت بات نظر آئی کہ ایک طرف میری کیفیت ہے ایک طرف نیکی کی دعوت ہے یہ تمام دعوت اسلامی والوں کے لیے تمام آشکار رسول کے لیے میں پھول ارض کر رہا ہوں رول ماڈل کہ ایک طرف آپ کی میری کیفیت ہے آپ کی میری ایک اپنی طبیعت ہے آپ کا میرا ایک اپنا ذوق ہے اور دوسری طرف امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے لیے نکی کی دعوت کا ایک انداز ہے جی جی آپ نے دیکھا امیر سنت نے کس چیز پر ہاتھ رکھا اگر یہ مندی مذاکر ہو جاتا ہے تو یہ کوئی تاریخی واقعہ ہوگا یہ مدی چین کے ناظرین اور ہمارے بہت پرانے پرانے اسلامیہ بھی امیر سنت کی روٹین کو جانتے ہیں بلکہ اس رات میں تو ایک وقت تھا جب آزادی کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا تھا آنا جانا تو قبرستان کی حاضریاں ہوتی تھی مطلب رات اسی طرح گزرتی تھی شروع سے جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب بھی یہ چاند رات امیر سنت کا جو اندازہ نا وہ مسجد تو قبرستان وغیرہ کا معمول ہوا کرتا تھا لیکن ہم ہیں کہ موٹر سائیکل ہے ہم ہیں تفریح ہے گاڑی ہے اور ہلّا گلا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے تو اب یہ کہ یہ تے ہے انشاء اللہ تعالیٰ کہ چاند رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ان اللہ تعالی دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکزان مدینہ سے مدنی مذاکرہ ہوگا مدنی مذاکرہ رہے گا اس کے ساتھ ہی احتکاف کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی جو بابل فیضان مدینہ اور باب المدینہ میں باب المدینہ کے باہر والوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے آپ کو زحمت ہوگی اس لیے ان کے لیے بالکل نہیں ہے باب المدینہ فیدان مدینہ اور دیگر مساجد میں جن خشنصیح اسلامی بھائیوں نے چاند رات کو مدنی کافلے یا عید کے دن مدنی کافلے کی نیت کی ہے ان کو ٹوکن ملیں گے وہ ٹوکن لے کر لائن میں ان کے لگنے کی ترقی بنے گی لیکن فجر کی نماز روکی نہیں جا سکتی اس وقت تک ملاقات ہوگی اب جس کو جتنی جلدی ٹوکن مل گیا نمبر وائز بلایا جائے گا ایک سے سو جو ہو جائیں گے ایک سو ایک سے دو سو تو یہ ہو جائیں گے تو یوں ترتیب رہے گا لیکن جب رات پوری ہو جائے گی فجر کی اذان ہو جائے گی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکے گا یادہ ہر اسلام بھائی ماشاء اللہ زین بنا سکتے ہیں پھر زہر ہے کہ باپا نے کچھ آرام بھی کرنا ہوگا فجر کی نماز ہوگی پھر کچھ آرام کریں گے تو عید کی نماز بھی دس بجے انڈرسٹ سی بات ہے وقت کیا رہ جائے گا تو ہو چلے ہو گیا اللہ تعالی باپا کو جیسا خیر آمین آمین دین جائزہ موتی اور مسلمانوں کی خیر خواہش ہم روکیں لیکن اب یہ ایک جو سمجھے کہ ایک نیا اعلان ہے تو اب میرے مدی چینل کے تمام ناظرین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں رسپونڈ کریں صحیح اور اس طرح کی جو اگر غفلت یا گناہ بڑھ کوئی ترکیب ہو تو اس کو روکیں اور مدنی چینل پر رات گزارے صحیح. اچھا جن کی ملاقات کی ترکیب نہیں ہے ان کو بھی باقاعدہ وہاں بیٹھنے کی مدنی مذاکرے میں اور ملاقات کے وقت باپا کے پاس یعنی باپا ملاقات کر رہے ہو تو وہاں بیٹھنے کی ترکیب ہوگی تو یوں آنے کا راستہ کھلا ہوا ہے فیضان مدینہ آشکا رسول لئی الجائزہ یعنی چاند رات کو آپ نے فیدان مدینہ کا رخ کرنا ہے صحیح. اس شاء اللہ اس میں میں امید کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور آفیت نصیب ہوگی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے آئی سب کہ جو مختلف جگہوں پر ہم دعوت اسلامی کی زیر تمام احتکاف کی ترکیبیں ہوتی ہیں اور مبلغین بھی الحمدللہ فعال ہو جاتے ہیں رمضان مبارک میں جگہ جگہ احتکاف کے حوالے سے تو وہ بھی انفرادی کوششیں کر کر کر آئیے انشاءاللہ ہم اس کو تشہیر بھی کریں گے اسی طرح فطرہ میں جی جی دوبارہ ارض جی کر دوں جی جی میرے مدیج ہے ناظرین کشمش کے حساب سے فطرہ ایک فرد کا چھبیس سو روپیہ ہے ٹھیک ہے کھجور کے حساب سے تیرہ سو روپیہ ہے اور جو شریف کے حساب سے ڈھائی سو, سو روپیہ سو ہے اور گندم کے حساب سے سو روپیہ ہے تو برائے کرم ہو سکے تو جن کو اللہ نے استعد دیے کشمش یا کھجور کے حساب سے فطرہ ادا کریں دعوت اسلامی کے مبلکن بازاروں میں مارکیٹوں میں مساجد کے باہر عید کے روز ہر وقت آپ کو اللہ نے چاہوں تو امیدیں ملیں گے اپنا فطرہ آپ کی دعوت اسلامی کو دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی مدنی کاموں کو اور آگے سے آگے بڑھا سکے اپنی زکوٰۃ اور دیگر احتیاط بھی دعوت اسلامی کو ضرور بھی ضرور دیں لنگر رضویہ پورا سال جاری رہتا ہے کھلانے پلانے کا جو سلسلہ ہے نیاز ایک طرح سے تو یہ نیاز کا ایک سلسلہ رہتا ہے نیاز کی نیت سے آپ دعوت اسلامی کو یہ لنگر رضویہ کے طور پر بالکل پیسے دیں سو صدقات تو واجبہ فطرا وغیرہ نہیں ہوتا صاف پیسے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلکی کیرک کے ساتھ دیں غریب امیر سب کھاتے ہیں پورا سال کم و بیش نارملی طور پر کتنا کچھ کھانے پینے کا خیر خیا کا سلسلہ رہتا ہے عاشقان رسول آتے ہیں پیدان مدینہ میں اور بھی مختلف جگہوں پر ہوتا ہے تو آپ لنگر رضویہ کے اکاؤنٹ میں بھی اپنے رقم جمع کروائیں اسلامی بھائیوں کو بھی اگر چاہیں تو لنگر رضویہ کے لیے الگ سے اپنے روپے۔ جمع کروا سکتے ہیں اور دینا چاہیے آپ کو کہ سال بھر امید ہے کہ یہ ترکیب چلتی رہے گی اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے ہم آپ کو متکفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں تیار ہیں جی <تصفح> پیش خدمت سے فیضان مدینہ میں احتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں کے تاثرات یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھا ہے دعائیں سیکھی ہیں نماز کا طریقہ سیکھا ہے قاعدہ درست طریقے سے پڑھنا سیکھا ہے مدنی مذاکرات بڑے شوق سے دیکھتا ہوں آج میں باپا کے ساتھ شاعری کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں مجھے پہلی بار اسلامی کے مدنی ماحول میں تیس دن کا اعتراف کرنے کا موقع ملا ہے مدنی مذاکروں میں بے بہا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہے عام میں بندہ بیٹھتا ہے اسے وہ چیز سیکھنے کو نہیں جو یہاں پہ اس مدنی ماحول کے اندر دعائیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے درست مخارج کے ساتھ پرانے پاک سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے تاج عمران کا بیان سن کے جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنا سے بچنے کا زین بنا اور باپا کے مذاکرے سن کے آدھی روٹی کھانے کا اور پیٹ کا کھفل میں دینا اور بد نکاح سے بچنے کا زین بنا ہے باپا کے مدنی مذاکروں میں سے اور مران بھائی کے بیانات میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملا اور ہمیں جھوٹ کے خلاف کے خلاف بہت کچھ معلوم ہوا ہمیں زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا تو الحمد للہ یہ رمضان المبارک ہمارا زندگی کا بہترین رمضان المبارک گزرا ہے اس کے علاوہ ہم نے کبھی ایسا رمضان مبارک نہیں گزارا میں نے یہاں پہ آ کے اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جو عزیز و کار ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا مسلمانوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جہاں پہ مجنی مذاکرہ وغیرہ ہم لوگ سنتے ہیں نماز پانی کا ادا کرتے ہیں آخرت کے لیے بہت اچھی تربیت ہوتی ہے بابا کی بارگاہ میں آپ بھی آئیں انشاءاللہ مدنی ماحول میں آئیں گے تو آپ کی دینی اور دنیاوی تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی بہت سی اچھی تربیت بابا فرماتے ہیں اور حاجی عمران تاریخ صاحب بھی بہت ہی اچھی تربیت فرماتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت ہی زیادہ مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں میرا دوستوں کے ساتھ پروگرام تھا کہ یہ رمضان ہم خاص عمران میں گزاریں گے لیکن ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے نے بتایا کہ اس دفعہ خزانہ مدینہ میں امیر اللہ سنت تیس دن کے لیے وہیں پہ ہوں گے تو آپ بجائے کغان ران کی کراچی تشریف لے چلئے تو میں نے اپنا وہ پروگرام کینسل کیا اور امیر اللہ سنت سے ملاقات کے شوق میں یہاں پر پہنچ گیا یہاں پر آ کر دل کو جو سکون اور سرور ملا مدنی مذاکروں میں علم کا وہ خزانہ مل رہا ہے جو شاید ہم نے کبھی سے پہلے سنا ہی نہیں اور نہ ہی کتابوں میں پڑھا ہوگا اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے سیر و افطار میں اور اتنے لوگوں میں جو خاص طور پر بندی مذاکروں میں میرے اللہ سنت کے جو بیانات ہوتے ہیں اسلح پر مبنی ان میں گبر جو اور یہ ان چیزوں کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کس حد تک یہ ہو سکتی ہیں الحمدللہ الحمد وجہ یہاں کر زین یہ جی ملا ہے کہ ہر سال جو ہم سیر کے لیے چلے جاتے ہیں مری چلے جاتے ہیں سوار قان دران کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پر تو ہم فضول ہی ٹائم ضائع کر کے آ جاتے ہیں وجہ ہے کہ کہیں شہر کے لیے جانے کے لیے بندے کو مدم مذاکر میں شرکت کرنی چاہیے اور میری نیت ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ جل ہر سال تیس دن کے احتکاب کے لیے بابل مدینہ کراچی آیا کروں گا اور یہاں تو آپ یہ کیفیت ہے کہ واپس گزارے تھے اب سرگزہ کو جانے کو دل ہی نہیں کر رہا اس طرح یہاں پر دل لگ گیا ہے اگر یہ اسلامی بھائی جو ابھی نظر آ رہے ہیں سن رہے ہیں فیضان مدینہ میں ہیں مت جائیے الحمدللہ یہاں بہت جگہ ہے بارہ ماہ یہ وقفے مدینہ کی ترقی بنا لیں آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ گلزار تہبا کے رخ کریں پاپا آپ کیا فرما دیں آپ کی باتوں پر دل میں مسکرا رہا تھا میں کہ انسان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ان نا پاپا ان کے ابو ہوں گے ہو سکتا ہے بال بچے بھی ہوں کوئی نوکری کوئی روزگار تو بےچارے یہاں کیسے پڑھے رہیں گے مزہ آ گیا ان کو اب بے شک مزہ آ گیا یہ ان کے حجبات ہے لیکن اب ایک عمر بھر فضان مدینہ میں کوئی پڑا رہے یہ اس کے لیے ظاہر کہ نہیں ہم وقفے مدینہ ہو جانا بابا وہ بارہ مائی دلوا رہے ہیں ان سے اتنا مزہ آیا ہے کہاں کا اور تفریح نارائن کاغان میں کیا مطلب ایران تو سنا ہے میں ایران دیکھ یہ بابا یہ نارائن جو مقام ہے خیبر پختونخوا میں کچھ اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پر مطلب وہ ہیں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جی تو اس میں ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں کے لیے بھی باپا جان آپ کیا فرماتے ہیں مدنی پھول ہیں کہ ایسوں پر انفرادی کوشش کر کے ایک ذہن بنا گئی ہے تو یہ تھا نا کہ فرینڈ سرکل ہے یہ ہلے گلے والے ہوں گے اور چلے جائیں گے ہمارے مبلغ نے الحمد انفرادی کوشش کی اور ترکیب بنا کر یہاں فیضان مدینہ میں احتکاف کروا دیا نہیں اللہ یہ مبلغین کی کوششیں ہی ہیں ویسے فیضان مدینہ میں یہ بہاریں احتکاف کی ہیں سر سب نے مل کر کوششیں کی تو آج الحمدللہ یہ بہاریں ہیں اور یہ ایک تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے کہ ہزار ہار وہ بھی نوجوان اس طرح پورا مہینہ احتکاف کریں یہ کہ تاریخ جو ہماری چودہ سو سال کی تاریخ ہے اس میں بھی اس طرح کا کہیں پڑھا سنانی ہے کہ کوئی دور ایسا گزرا ہو شیطان کے خلاف جنگ میں جرنیل تو آتی ہیں تو آپ کی پورا پورا مہینہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتکاف کرتے ہوں کبھی یعنی کہ کہیں پڑھا نہیں ہے یہ اللہ کی شان اللہ, ہے اللہ, اللہ کی شان ہے اداؤت اسلامی کو اس نے مشرف فرمایا الحمد اس اعزاز سے کہ آج وہ مسلمانوں کا رخ مسجد کی طرف وہ نوجوان نوجوان طبقہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا پہلے موتقب ہوتے تھے دس دن کے تو وہ عموماً بوڑھے آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی گنتی کے ہوتے تھے اکا دکھ کا ہی ہوتے تھے آج اللہ کا کرم ہے کہ ہزاروں ہزار نوجوان خالی فیضان متی نہ ملی بلکہ پاکستان میں بھی بے شمار مقامات پر اور پھر دیگر ممالک میں بھی پورے مہینے کے تو دس دن کے معتقفین الحمد اللہ زوال نعمت سے بچائے قبولیت سے مشرف فرمایا ہمیں ریا تکبر عجب سے محفوظ فرمائے آمین آمین ہم نے کچھ نہیں کیا سب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شہادت بخشی وہ اسی کا چاہے سے وہ ہمارے چاہے سے یقینی بات پہ پتا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالی کی یہ مہربانی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ اس قدر اسلامی بھائیوں کے دلوں میں دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہو رہی ہے نیکی کی دعوت کی محبت پیدا ہوتے ہیں جیسے آپ تاثرات دیکھ رہے ہیں جذبات دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی تفریح مقامات کو چھوڑ کر بلکہ دعوت اب دے رہے ہیں یہ ہمارے آخری اس ٹائم آئے اب تو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں وہ گھومنے پھرنے کے بجائے یہاں آ جائے ہر مہینے رمضان مبارک کی نیت تو انہوں نے پیش ہر سال ہر سال تو ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں بھی سفر فرماتے رہیں مدنی حلیہ اپنا لیں اب کب اپنائیں گے اب تو رمضان کتنا رہ گیا مدنی ہولیا اپنا لیں مجھے امید ہے یہی ہوں گے, گے یہ سن, سن بھی رہے ہوں گے شاید لیکن آپ نے پہلے سے ڈرا دیا نا ان کو آپ کھڑے ہو گئے پورا مائع رمضان گزارنے کے بعد اب کیوں ڈریں گے ابھی تک اماما نہیں باندھا یار آپ نے کیسے ابھی تک اماما شریف بھی نہیں باندھا اور مطلب کچھ کرو نا یار اسٹیپ لینا پڑتا ہے خالی نہیں جاؤ جا رہے ہیں ہاتھ وہاں پہلے تو مائک لیں گے بابا مائک آپ سے اب موقع ملے کچھ عرض نہیں کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بولتے ہی آپ دل خوش کریں گے میں امید کرتا ہوں اچھا گمان ہے میرا ایم سی آر میں بھی سی آر میں بھی متجسس متدس وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں چاند رات سے بارہ روزہ مدنی کورس کے لیے جا رہا ہوں یہیں سے انشاءاللہ شاء اور میں پنجاب پولیس میں ہوں اس لیے چھٹی بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ ٹائم ادھر گزار سکوں میری خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ پولیس کی نوکری چھوڑ کر اگلے سال سے وقف مدین نہ ہونا چاہتا ہوں اچھا پولیس میں بے چارے ہیں یار آپ ارے بابا جان جو حکم فرمائے نہیں وہ تو آپ دیکھ لیں آپ آپ کچھ سمجھ ڈا ہیں کہ جس محکمے میں آپ کیا لے کر آپ یہ سب کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں جو یہاں سیکھا وہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے ویسے میری امی بھی اس نوکری کے سے خلاف ہیں میں اپنی ایاجی کے لیے ہی نہیں چھوڑ رہا تھا تو انشاءاللہ وہی الحمد اب میں یہ نوکری نہیں کروں گا اللہ حلال اور آسان روزی کا آپ کو بہتر ذریعہ عطا فرما دے لیکن ظاہر ہر پولیس والا عیاش بھی نہیں ہوتا اس سے بھی پولیس والے ہوتے ہیں جو سچے دل سے ایسا لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ کرائم پر قابو پی پایا جائے لیکن اب جہاں آبے کا آوا بگڑا ہوا ہو اکثریت جہاں بگڑی ہوئی ہو وہاں جو بیچارہ کوئی اچھا کرنا بھی جاتا ہے تو اس کو آگے پیچھے کچھ سازشوں کا شکار وہ بن جاتا ہوگا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ پر رحم فرمائے آمین پیارے بابا جان میرے اور میرے والدین کے لیے ایمان کی سلامتی جی کی دعا فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ